محبت رائے ہے باغ نے پکڑ کے صبح دن بات کے بعد کیا تو مجھے یاد ہوا کہ تم مجھے یہاں سے کدار دے میں اس لیے کروں اور چون آدمی ملا کر کیا فری کے گھر پر گھسا اور کچھ نے اس کے سر پر پسند آج کار کرنا سب سے روزگاری لان کرنے کے بعد میں دوستی کو اس وقت ہمارے قابل جو منتھ بہت سر لان ہوتا ہے اور اسی لوگ تاز کوشش کی نہ وہ خوش کرشتے ہیں جو خود لایا کس میں شیخ سلمان نبی رحمۃ اللہ علیہ اور البازی یہ سب کے بہت ہی زیادہ شید المان نبی رحمۃ اللہ علیہ مولاجیور بتاؤ میں سے جب کہا تھا کہ میں وداخ کا خاتمہ کروں گا تو مولا نمبر رشوت پہلے کہ اسے برطانیہ سے میں بتا رہا تھا نہ ڈرتا تھا تو میرے سب سے بڑی پہلی بدت تو کیوں کر رہا ہے بہت سی جو شاہی کردار کو قائم تو رہا ہے ہمارے یہاں کو صلاف ایسے آپ کی ایک لبی حسرت تھا اسے بات کیا اس نے جس نے میں نے آپ کو سنایا نے اس کا اس وقت قاضی خدا تھا شیخ وابا شیخ وابا نے سابق اخراج پبجی میں صابۂ اخراط کی جگہوں پر نشانات تھے تب اسے توڑوا دوں گا اگر میں شیخ وابا نے کہا کہ جب نے اس کو جب ساری دنیا اسلام کے ساتھ سے مناظر کرو گے اور ان قائد کرو وہ اسے ساری دنیا اسلام تھے بہت کے گروا رہے ہیں ہندوستان نے جو ورک کیا تو مفتی کی بادہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم. اس وقت گروی فرمائے اور اس کے المیر نشید وولانشید صاحب جو تھے وہ اس کے نازم محمود جن سیٹری یافتہ تھے اس وقت یہ تھے ہندوستان کا وہ وقت یہ تو بادشاہ نے پشا کر شیخواں کیا کہتا ہے اس سے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور صلی صلی اللہ نے فرمایا ہے کہ قبروں پر تعمیر نہیں چھوڑنی چاہیے تو اس نے میں کہتا ہوں کہ حکومت کی کو گرایا کروں حضور دیا قبروں پر صبر رخل اس کو گرایا جائے کیونکہ روایت ہے صلی الدو ہے کہ پر کوئی تعمیر نہ چھوڑی جائے. تو بادشاہ ملفا ہے دنیا کے لفا سے آج اس شاہدین کے مان ہے تو بند والوں کو کہا کہ آپ بات شروع کریں مفتی صاحب نے مولانا بلزیر صاحب کو کہا کہ آپ بات کریں کیا بات شروع کرے تو ہے میں جب اشراد کر ہوں کہ کسی جا کے بات کرنی ہے تو وہ نظیر صاحب نے کہا کہ بادشاہ دامہ بستا یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو اچلا افسرا صاحب گرام میں اپنے ہاتھ سے مرغے قتل کیا ہے جس کے اوپر تعمیر کی بات صاحب شیخ اور میں حضور پیش کر رہا ہوں کو پیش کر رہا ہے رجسٹر ہمارا یہی فرق ہے میں عیز پیش کر رہا ہوں پیش کر رہا ہے بادشاہ بڑا سمجھ آتا ہے یہ تمہیں رسید ہے کہہ رہا تھا کہ حدیش کو میں پیش کر ہوں اپنی اور بادشاہ کو اس بات کہ پیش کر رہا ہے اپنی رشی کے ساتھ اور بھی ادب کو پیش کر ہے چلیے سدر قبل حملے کے بارے میں اسلام بشہ کسے کہتے ہیں پتا ہے نا کیا اسلام بشہ کیا دہلی میں یہ سطح آپ نے کی ہے وہ دوسرا پتا اسلام بشہ کسے کہتے ہیں کیا بتائیں اسلام بشہ کیا ہے اپنے بجنے کی یہ منتخب بجنا ہے جو شیو باسکو نے لیا ہے آپ بتائیں بتا کیسے کہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں کیا پڑھتے ہیں سر بی ایس فریشن بس بی سی ایس بیس آئی ٹی واس گور چار کے اور کچھ کم نہیں آتا میں آپ کو بتا جس کی کی کہ کی کے پہلے سوائے کہ کاموں کو سلانے کے بارے میں کچھ بھی نہیں لے کے بزرگ سمجھنے کے لیے گئے یہ گڑبڑ نہیں ہوئی تھی سب نے کہا مزید بزرگ سب نے کہا پوری پوری یاد آ رہی طور پر مرے لیپ پر ضروری ہے چندوں کے بعد لے جلے میں گلے میں فائی سائی کی فائیو کرے کے بعد بیٹھے ہی ہوتے ہیں چند بابل نہ ہی کھانے میں شوق میں یاد لے کے پاس بیٹھتے ہیں سارا تو چاہیے یاد یاد کے لے دے کے بعد بیٹھتے ہیں سارا ایجنٹ چاہیے ہی ہے بات کیا دو اور دس خوش نصیب صحابہ جنہیں یہ علم ہے جن تک یہ خبر پہنچی ہے 10 مطلب اور دنیا وجاہی خبر کیسے ملی مسجد فیملی کی. جب شملہ میں تو مقدس سے سڑک کا دن برب ہوا تو میں نے مال میں روز بدل دیا وہ دس صحابہ بادشاہوں نے بھی دیکھ کی اور شملہ بن تو دنیا میں ہی جنت کی بشرف کے لیے دس بہباب کو شرکت سترہ مہینے قبلہ جو ہے بیسل مقدس رہا اور جس وقت مکہ مقدمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آپ ایسے نماز سے کھڑے ہوئے کرتے تھے کہ آگے پہ سلک نہیں پڑھ سکتا تھا پڑوسی یہ جو دیوار ہے حل خود کی اور رونی نماز کی اس کے سامنے کھڑے ہوں تو آگے پہ تلش بھی کیا جاتا ہے اور آگے مقدم کیا آتی ہے دونوں کملے سامنے آتی ہیں مجھے نہ کہا جب تک شیٹ جی گئے کرتے تھے تو جدہ شیٹ وہ ٹھیک ٹھاک ہوتے اور دو دن بعد جو ہے وہ کا واپس زیادہ ہوتا ہے اور سردیاں ایک طرف تیز ہاتھ ہوتے آدمی گرم ہو رہا ہو ایک طرف ہو کو ہوتی ہے ایسے ناروم درج کریے تو یاد نشا کہ جاپ کا ہو جائے چندرا پندرہ بجے کا استعمال کرنگلی جن کا یہ لاکھ بار بار شیر وار کو اٹھا کر دیکھنا یہ لات اس سے آغاز ہے لہٰذا آپ کو اس قدر کے سرمنگ کرنے کا حکم دے دیا گیا جو آپ کی बात جگہ جگہ یہ بیان ہے وہ بات وہ بات جو آپ کی چاہ یہاں پردہ اور ہمارا سو بڑی بتی کا رکھوں گا بتا بتاؤ یہاں پر بھی کردہ ہے کرا کے بھائی میرے ہے کہ وہ اللہ کے چاہ اللہ کی ہو کر رہے باقی سب سے شٹا شٹا اور ادو صلی اللہ ابھی نے کیا پچاس اللہ صاحب کو لحاظ چین کا تم کروا آپ مسئلے کے میں تھے نمران ربھی مسجد مسئلے کے لطین نماز میں گائے بائک نازل ہو گئی اور مزدور کے ساتھ فوراً عمل کرنا ہوتا ہے یہ مزدور ہوا آج نماز میں اپنا گر مبارک پھیرا اور اقتباء کامل اور نسبت کامل دس آدمیوں کو پسند تھی تو کسی بات کے سمجھنے میں ضرورت ہی نہیں پڑی مزور نے کس فکر پھیرا کیوں پھیرا وجہ جائیں فور پھیر سب کی تدیق گڑبڑ ہوئی ہو. سب بھی ہے سب کی تصدیق سست کر دی گئی نہیں ہے ان کو دنیا میں جنتی کو شاد ملی ہوئی نام دا کے لیے سلور کو پورا پورے ٹھیک بھولے سے کون سب کے نام لے گئے پورے کھلے گا نام آپ کون سا نام پورے لے گا بات یاد رکھتے میں چند جیسے پرانے پر بڑا گل سی گا چار سو بہت رکھ دی ہیں ہاں آپ خاص کرتی آپ خاص بجار سلام دل اگر صبح ایک ان کے نام ہے یہ ناموں کو تردیب افضلیت کے ساتھ دینا جس سے سبزی پر جو ہو چار پرفائل اجیم ہیں پانچویں نمبر پر ادا کو گرا وزی لاکھ چھ پر گئے تو سات دن بعد اللہ کریں ساتے پر گئے تو آٹھویں پر گئے سات دن وکاس اللہ لاکھیں پر نو پر شہید گنجائش رات نہیں اور دوسرے نمبر پر اکثر مان نو بجے لاتے دوسرے نمبر پر اس وجہ سے آئے تھے مدد کے دباع کام حاصل تھا اور کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں تو یہ کہتے ہیں کہ مریض کا ہوتا ہے جس کو اعتماد شامل آتے کیا بات کر رہے ہاں آؤ بات ہو گئی ہاں بھائی امین الگ کی ساری بات کر رہی ہے کے سوچنے کا ایک صبر ہے سیم جو سب رس رہا انمان پھر ایک خبر کا مظاہرہ نماز میں ہوتا ہے جب کہ جو کو سب طرف رکھا کر اللہ کے ساتھ لگاتا ہے ٹھیک ایک خبر ہے ہمارے ہمارے ایک وسودار بارکتا دورہ جس کو اول ہے لگا رہے تو یہاں آئے تصویر ہوتی تھی کلو کی ہم لگان کے لیے گئے اور بیان کر رہے تھے ہم نے کہا کہ مال کے ساتھ امال کا فقط ثواب ہے مدد اللہ کی دعوت کے ساتھ ہے جب افغان ہو تو آئے کہہ رہی ہے اس سیم کے سبر وہ صلی اللہ کی مدد خبر اور کمال کو دیا سکتا کرو اور آپ کو جب دعوت کے ساتھ ایک کے رہی ہے وہ بہت باقی رکھا جو آپ نے بولا یہ بارش کا سیلوں کا ہاتھ ہوتا ہے بڑے پاپڑ خریدنے پڑتے ہیں سب آدمی جگہ پر ہے ایک منتھ ایلنگ کے لیے دس منتھ فین کی ضرورت اور دس منتھ فین کے لیے بیس من جو ہے لیے کی ضرورت اور بیس من جو ہے تو تکوا کے لیے جو ہے تو پھر چالیس من مار پاتی ضروری hmm. پھر آج بھی نم کو پہلے لگتا ہے فیم کو چاہتا ہے فیم سکوا کو چاہتا ہے کو پھر آج کو بتاتے ہیں کیا مواد بدلا صاحب آئے گیا ہے ڈاکٹر مواد بدلا کیا اللہ صاحب ہاں وہ میرے لیے واقف آتا اس کے حساب سے ہیں سے بڑی کتاب کون سی جب آپ پسندیدہ پڑھ رہے ہیں چودہ ترمی آدمی سب سے بڑی کتاب ہے اصول فکر کی بڑی مشکل اور بہتر بہت مشکل ہے واقعی کے لیے یہ آئٹم ریسورس ہے مسئلہ کیسا نکالا جاتا ہے یہ بہت بڑبت بھی ہے بہت مشکل بھی ہے اور یہ حوالے مدیش آئے گی ایک بہت بڑا زیبر ہے اصول فکر کے اب اصول فکر میں یہ حوالہ جاتا ہے ان کے فاروقے گا پورا روی علی جس میں کوئی توضیع درمی نہیں پڑی انہوں نے, نے وہ مجھے فاتم حاصل کیا مشکل کے گرو کے کل دار کے خراب سے گرو حاصل کیا جس سے وہ فوٹا مانے خود خود معیار ہیں ان کی تشریح ان کا عمل ایک توضیر کو توضیق والے کرنے پڑے گا نہیں پڑی نہیت پتہ ہے کل میں بارش ہے پورکاری بار بار وقت الگ رکھو تو کی بنتی ہے زور اور تقویٰ زور ہوتا ہے کہ آدمی مفادات جب نکل جائے نہیں مفادات تو نکل جائے اللہ کے لیے مفادات تو نکل جائے یہ زور ہے اور تقویٰ ہے یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنا من کر دے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر جم دیں زور تکوا سے اس کو کل میں قرقانی اس کا رول ملتا ہے میں جب رشتے داروں زیر مشیر ہم خدا رہے تو جگہ جگہ مطلب لباس ڈالنے کے بعد اجیا کرتے تھے تو شاہر صاحب بخوب پائے حالت کو مت ہر ایک کے ایمان ایک مناظرہ ہوا اس میں شاہ صاحب نے آیا تھا صاحب سے کہا کہ میں ان کو مطمئن نہ کرتے بہت ہی اپنے پائے کے انہوں نے کہا میرے پاس لیا ہوا چند جاتی مثالیں بیان کر کے بات کی اور سب لگاتا آپ کر کے واپس یہ مورے پر کاریاں شی الب کہتے ہیں کہ سچا کے علاقے میں کچھ لوگ ہمارا قیام ہو گیا اور اس دوران جنگ وغیرہ نہیں ہو رہی تھی اس میں سیل صاحب نے کہا شاید کہ پہشکار کا درس کی ہو دس میں نے شروع کیا اسکار کری جب دس درد والا کبھی کبھی بارہ اشیات میں حضرت بجا فرماتے ہیں وہ ہم سنتے ہیں ہمیں حیرت ہوتے تھے پڑے ہوئے تھے ایسے مکان پرتے ہیں کہ سیدھا بازار کرتا ہے اور لکھتا ہے اللہ والوں سے دلتا ہے اسی طرح کی چیز دے لیتے نہیں ہے ہمارے جو دورس ہے آپ دام شہید حمل چلا رہے ہیں کون کی ہنکان ہے میں مذہبی امتارا شہد محمد سامی رحمت اللہ راب الگام شہید انہیں تین حضرات میں مولا رشید نگوئی رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ کو پانچ اضرات میں اٹھارہ سو کی جگہ لڑی ہے شام جی کے میدان بھی لڑے بس ایک اور راہل گامی صحیح تحادی آیا بیٹھ کے اس کا بارہ دس بیاض کی اجازت ہے تمہاری یہ سیکھے تھی داخل یہ کہ تمہاری سیکھیں تھی کالج میری چھپائی ہے سر بار بس یاد نہیں آج بھی ہے تو بار بس یاد رہے مانگا اس جگہ کو دھیان رکھتے ہو سالی ان کو شہر دیکھا ہوا ہے کہ کل کو جدھر ہوئے ہیں کل کو جگر ہوئے ہے تم دس کمی بدلی ہے یہ ہے کیوں کسی کو میں میری مفت نہیں کل وہ جگہ ہوئے ہیں جگہ خون ہوئے ہیں اس میں بجائے گاڑی پڑی تب کہیں ملی ہے موسٹ ویلکم کسی کو میں میری گفت کی نہیں ہمارے ساتھی جو ہوا ہے ہوئے حیدرآباد کا گجرات کے مجھے ادیش مسپ ہے کیا ہے بھاگ جاتا سر چھپایا ہے کہ یہ ماسک مجھے تم سے واپس اور اس محبت کے رضیے کو کروایا کہ ہر مار کے بعد اللہ مہین نے کا اور شکر کا کہ اس کے بعد میں کس کو پڑھنا منتھل بنے تو اس محبت کے رضے میں جو خاص قدرت کو ملی ہے یہ سب یہ چالو ہے ہمارے انداز رحمتہ اللہ کو بارے سے تو آئے وہ چھ دن مہینہ اس کا بیٹھ میں آپ پکا سکتے ہیں دس دن چلے اور باقی میں نے کہا تھا روزہ جو ہے بڑی صحیح کے لحاظ ہوتا تھا تو سب سے پہلے تابو کی سکت کو رکھا کرتے وہ سب کو رکھا کرتے تھے یہ کوئی کا اور آسمان کے نازک میں کی پختیاں سب سے آگے ہوتا تھا سے کھڑے ہوتے ہوا چار جولائی ہو بھی اس کا تھا اور جو کھڑا ہوا کرتا تھا سب کو پتا ہوتا تھا کہ اس میں صحیح ہو جانا ایک کھڑا ہوا ہے وہ کرتا ہے اور جو کھڑے بھی ہوتے تو وہ بہت امیت کر کے کھڑے تھے ہمارے کراچی کے بزرگ ہیں جدید ادیش میرا گل ہے نوے سال میں بہت ابارک مسئلہ ابارت بازار بڑے بھی تھے لیکن اور سے کی کی یہ کا نہیں ہے کی کیفیت ہے کے بارے میں محسوس کروں گا اس کو جان دوں آتے جاتے رہے جاتے آؤ گے آؤ گی کوئی بات پوچھ کے آ پوچھیں گے میرے بائک سل ہے کچھ دن آپ جا کے کچھ نہیں سمجھو گے اور ڈیفرنس کرنا پھر مناسب ہوگی آپ کا ہم سے پھر بعد کو سمجھ میں شروع کرو گے تو جب بعد کو سمجھ میں شروع ہوگا تو مشہور ہو جاؤ گے کہیں نہیں جا سکو گے ٹھیک ہے اس وقت تک انتظار ہو سکتا ہے نا مجھے تک مشوری ہوگا وہ دن بعد میں ہوتا نہیں ایک آدمی کا خرگوش پالا ہوا تھا ایک خریگوش جو آدمی روکش کو آپ کا کنگول کیوں بہ ہوا ہے اور نکاف اس کو فکر میں کرو آ جائے گا جائے گی بنا ہوئی ہے اس وار وقت آ تو دوڑ کر آ جائے گا اس کے بعد وسوار سبق وہ آئے کنگو جیسے چیز मिलि ए करबो दया तू तव ही मजेय मोखन जिस को ज मैं नै नो की नै उख जाऊ जिस को ज बडबो तो तू دربار ہے شکریہ خواجہ تو یہ ان کی مدد ہے پڑھا پسند خوشی یہ تو بس ملے جو ہاتھ ہوئی کرو کوئی خوشی خوشی نہیں اس طرح کوئی مزا نہیں کوئی خوشی خوشی نہیں کوئی بگا کوئی خوشی خوشی اسکول دو جی ایک اور آپ صبر کی ترتیب کر رہے ہیں تو میں آج کل کے ستیال کے حوالے سے جہات کے بارے میں پوچھتا ہوں ہم نے آپ سے سنا ہے سر کی جہاد کے جذبے سے ہمیں علم کرنی چاہیے تو آج کل کے حالات میں صبر کی جہاد کے حوالے سے ہمیں کیا ترقی ہے مطلب آج کل کے جو حالات ہیں وہ سمجھ نہیں رہا ہمارے بہت سارے مکھی ساتھی جو ہے وہ نکل پڑے ہیں سواد میں بھی ان جہاد لے کے ہیں کس کے ساتھ یاد کر رہے ہیں کوچ کے ساتھ یہ یہ جو مطلب تجل کا شکار ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بارے میں خبر کی کیا تلقین ہے جو المجہاد ہے یا جو آنے والی اپنی جو حالات ہیں ان حالات کو سلانے والے لوگ جو ہیں تو یہ سارے سال کو لے کر جائیں گے مولا سلی گلا خان صاحب کے ساتھ اور مفتی ربی عثمانی صاحب کے پاس اور فاتو بڑھائی کے مدار ان سے فیصلہ کرائیں گے کہ یاد ہے کہ نہیں ہے کیا وہ فیصلہ کرے تو کیا ہے اس سب سے پہلے میں آپ کے اندر یہ جان دینے کے لیے جاؤں گا ٹھیک ہے نہیں اب یہ بھی اُس کے ہو جائے جہاں ابھی اُس کا ہو جائے جھاپ ہو جی کھڑا آپ ملک پیدا کے اردو پیدا کر کے ملک کو ہندوستان کے حالے کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں یہ بہت مشکل فیصلہ ہوا ہے اور نوجوان تھوڑا جلدی شکار ہو گئے عبداللہ بنصبا نے صحابہ اسلام کے نوجوان بیٹوں کو شکار کر کے خادی تاریخ بنائی اور تاریخ کے ذریعے تھے السمان اعلقات کو شریک کرایا الفری الحکام کو شہید کرایا اور مہمان کے میدان میں اکثریتوں کو چار ہزار ساتھیوں کے خلاف کرنا جو کہ پرانا سکتا ہم سمجھتے ہیں یہ نہیں سمجھتے ہم یاد کرتے ہیں اگروس کے خلاف جنگ ہو رہا ہے کہ ہم سب پر لے اس کو بہت یہ ہوا تھا جیسا سارے مسائل پاکستان کا استعمال ہو رہے تھے کہ اگر ان کی نمبر توڑی اور بڑے اجیم کر جب آپس میں ان سے جاگی لوگ سر سب نے کہا کہ آپ یہ جان نہ رہا آپ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ جب طالبان آگے آئے پھر جو ہے کہ مقدمہ ریفر پر ہوا کرد کر رہے ہیں اور انہیں سامنے سب کا کیا بات جو ہم موقعے کو گھرات ہیں پتہ تھا کہ ان پر بمباری ہو چکی جہاں شریف نہ بن جاتی ہے وہاں ان کا پاس سے بولتے ہیں بمباری کراتا ہے وہ نہ کر سکے تو خدا کے بمباری کرتا ہے پڑھ گیا کہ آپ آ جائیں گاڑی بھیجیں گے آپ کو لے کر آئیں گے ہمارے ملک کا دورہ کریں ہمیں پڑتا تھا کہ ان پر بمباری آنے جو موجود ساتھ ہوگا وہ گھر بن جائے گا کس کر دیا جائے گا منظان مزاح سے آلات ہو رہی نہیں جا سکے جس وقت یہ امریکہ نے وہ بارش شروع کی وہاں ہمیں پتا تھا کہ ملک تب آ جاتا ہے جب وہ کنٹری ایڈوانس کرتی ہے زمینی فوج جب چل کر آگے آ کر اقتدار رہتی تو میں اندازہ تھا کہ امریکی زمین پر ابھر نہیں کر سکتی روز کے لیے شمالی سے آدمی کے لیے ڈانس کیا اس مال استعمال ہوا وہ بات کا استعمال ہوا ہمارے کیا لاتی کو کچھ نہیں کر سکتے اس کے بعد سورج دقت سے انہوں نے مفتی افزا والوں کے ساتھ میرے پر خط لے کرایا تھا جامع افسا والا کا ساتھ دو آپ لے کرایا تھا آپ بھی جنتا کا سارے بار میں جمع ہو گئے سوچا آپ کی بجلی چیز ہو گیا تھا نہیں شکر یہ نہیں کیا آج بھی بہت شکر الگ ان سب کا خیال کر سارے دار میں جمع ہو گئے اور رشتہ نے کیا خدش کی سارے وہاں پر جمع ہوٹ ہیں کو ختم کیا جائے اور جنگجی میں کہا جائے کہ دیکھو یہ مداخل پہ سارے کو کیے اور پاکستان دلند کا امریکہ اگر پروگرام یہ تھا کہ وہ اس کو افغانستان کے روس کے جہار کو پاکستان میں حاخل کرے اور یہاں کے سارے مدرسے اور تبدیلی تاریخ اور ساری ہنکاؤں کو کے خاتمہ کر کے خان... روسی چمک توڑ کر خدا کر بیٹھ جائے ایسا آدمی کوئی نہیں ہو کر جواب اٹھا سکے ہمارا تھا وحمۃ اللہ رسول کا ان کے جو مسجد بکراف ہے ان سے ایک کیا اس نے وہ جو مسجد درست ہے تو گی نے کیا کرتے ہوئے بعد بھی عزی کو غلط کیا کرتے تھے راجیہپال پشتم ارپال میں کہا کہ آپ کی قائد کی جگہ پر امریکہ سے ایسے کرے گا آپ لمیج ہے کہ ببو سے ہے گئے لیکن اس جن کو تو خام کو دما لانا خود ریزرائن وہاں جتنی مدد کرتے ہیں جن کو دما لانا کیا اس سے میری بات میری پاکستان بچ گیا یہاں کا نہیں ہے اسلام روان اور اسلام معشم باغ یہ قتل کے نہیں بھرپور آپ کو اس پرجنے پیدا کرنے کی ایک کیفیت اور ایسے مسئلے کو اٹھایا کہ اس طرح سے کسی بھی جاری کرتی میں پھر آپ نے کی طرف آئے کوئی مزہ مزا نہیں کوئی مزہ مزا نہیں کوئی خوشی خوشی نہیں موت نو کو بتایا تو بیسٹ ہے نا انہوں نے اگر تو یہ سب سے پورا دماغ ہستا ہے نگاہ میں دونوں اثر ہی رکھے ہیں کیسے نگاہ میں تو یہ دونوں اثر ہی رکھے ہیں جو چاہے مست کرے چاہے ہو چاہے کیا no is just